دوست عصرے کے بعد شیخ خفض اللہ نے سب سے پہلے جس نقطے کی وضاحت فرمائی اور تقریباً عصرے کے بعد کا پورا وقت یا پہلی نشست شیخ کی اس میں سر پہ ہوئی وہ یہ ہے کہ اہل علم نے سلف نے جہمی کو بہت سارے وجوہات اور اسباب کی بنیاد پر کافر قرار دیا شیخ نے تقریبا سترہ پوائنٹس نقل کی اور وضاحت کی کہ ان, ان اسباب کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا اور شیخ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ جہمیہ کے کسی شیخ رئیس, رئیس الحرار ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا غور شاید ذکر کیا کہ جتنے بھی فرتے ہیں سب جہمیہ ہی سے نکلے ہوئے اور آج اگر دیکھیں موجودہ وقت میں چاہے چاہے خوارج ہوں یا صوفیہ ہوں یا ہو یا مرجیا ہو یا پبوری فرقہ ہو جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان تمام فرقوں میں جہمیہ کے جراثیم ضرور پائے جاتے ہیں کوئی جو ہے اپنی عطل کی بنیاد پر جو ہے شریعت کو اور قرآن و حدیث کو پرکھتا ہے اور کوئی کسی کے یہاں جو ہے قرآن حدیث کا کوئی مقام ہی نہیں ہے اور کوئی یہ کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے کوئی اللہ کی صفات کی تعویل کرتا ہے آ, اس طرح سے جتنے بھی کراتیم ان کے ہیں آج مختلف فرقوں کے یہاں کسی کے یہاں کم کسی کے یہاں زیادہ یہ سب سارے پائے جاتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر جہمیا فرقے کے بارے میں اہل السنہ الجماع یا اہر الحدیف کی کتابوں میں ان کی شرح کی جاتی ہے اور ان پر بحث کی جاتی ہے ان کا بیان کیا جاتا ہے تو یہ آج کے دور میں بے معنی ہے آج کے دور میں بے معنی نہیں ہے بلکہ موجودہ وقت میں ان سارے نکات اور اہل السنہ والجماعت کے اعتقادات کو واضح کرنا آج کے تناظر میں بہت ضروری ہے اور یہ سب ساری چیزیں جہم سفوان وغیرہ جو ہے یہ سب یہودی اور کیا کہتے ہیں نسرانی ذہن کے رکھنے والے تھے جنہوں نے ظاہری طور پر جو ہے وہ کرما پڑھ لیا اور جو ہے اسلام میں اسلام کا چولا پہن کر کے اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر اس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات اور اپنے فاسد عقائد کو اسلام میں رائٹ کیا اور بہت سارے ڈھولے بھالے اور کبھیل میں مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اور پھر اس طرح سے پھر پہ ملے تو اس لیے آج کے تناظر میں یہ نہ سمجھے کہ یہ بلا وجہ ہم لوگ پڑھ پڑھا رہے ہیں نہیں آج کے موجودہ نئے نام ہیں لیکن یہ سمجھے کہ ان کے ان کا لنک اور ان کا سلسلہ وہیں سے جڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے اور امر بن معروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے دوسروں تک یہ علم پہنچانے کی توفیق دے تامل یا العالمین میں شیخ محکم سے گزارش کروں گا کہ تقریبا طلبا آپ کے حاضر ہو چکے ہیں بحث کو چھوڑ کر کے اس لیے آپ اپنا سفر شروع فرمائیں اور اپنے کی وضاحت فرمائے تعالی ہم سب کو الحمد الحمدللہ الحمد للہ, الحمد للہ, الحمد للہ والسلام للہ رسول اما بات کچھ لوگ جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے کہ شیخ محترم نے ابھی جو ہے بالکل فضاحت کے ساتھ اچھی طرح اردو زبان میں جو ہے جو بحث اثر کی نماز کے بعد جہمیہ پر ہوئی کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہنیا کے بارے میں جو ہے ان کے بارے میں جاننا ان کے بارے میں جو ہے پڑھنا یہ کیا فائدہ وقت ہے جیسے کہ ابھی شیخ نے اس کی وضاحت کی شیخ نے جو بات کی بالکل ماشاءاللہ اللہ اللہ خیر جو بالکل وضاحت کر دی لیکن میں جو ہے اس وضاحت کے ساتھ کچھ ایک دو اور چیزیں جو ہے آپ کے فائدے کے لیے ذکر کرتا ہوں اگر دنیا میں ابھی آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے حزب التخریب اخوان المفلسین جماعت التدلیل یہ سب جو ہے فرقے جو ہے آپ کو نظر آئیں گے جہمیا کے نام کا آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا صحیح ہے کہ نہیں کوئی مجھے یہ مجھے, دیئے مجھے دیئے کہ اچھا بتا رہے آپ جہمیا کے بارے میں پا کہاں ہے جہمیا اہل علم کہتے ہیں علما کہتے ہیں کہ رت کے جو ہے دو طریقے ہوتے ہیں کسی پر کرنا ایک تو جو ہے اس جو عدد ہوتا ہے وہ ایک وصفی طور پہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ابدھ ہوتا ہے وہ ایک تعین کے طور پہ ہوتا ہے تئ اس کی وزارت جب ہم اپنے سفان ایک آدمی تھا اس نے ایک فکر پیش کی فکر کے بیچ ڈال کے جو ہے وہ مر گیا اس زمانے میں جو اس کے اتبات ہم کو جہنیا کہا جاتا تھا وہ افکار جو ہے منتشر ہو کے جو ہے مختلف جگہوں پہ پھیل گئے دوسری فطے آئے اس میں سے انہوں نے ایک چیز دی دو چیز دی تین چیز لی چار چیز دی یعنی اثرات اس کے جو ہے باقی رہے جیسے کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے ابن عربی کا یہ عقیدہ ہے صوفی جو ہے اس نے اس عقیدے کو جو ہے اس کو جو ہے بیوبندی اور بریبی کیا کہتے ہیں شیخ اکبر کیا کہتے ہیں حافظ گندی رحمت اللہ عرب کہتے تھے کہ یہ ہے شیخ شیخن اکفر سمجھے؟ اکفر اکبر سمجھے اکبر الوز نے اکبر کیا مطلب سب سے زیادہ حکومت رکھنے والا یہ اکبر نہیں ہے یہ اکبر ہے تو اصل جو رد ہوتا ہے وہ جس طرح کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ جو اس کی فکر ہوتی ہے آئیڈیالوجی جو اس کی آئیڈیالوجی یا اس کا جو کانسپٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس شخص پر آپ رد کریں جہاں ابن اپنے پر رد کرنا مقصد نہیں ہے اس کے عقیدے اور اس کے جو ہے افکار کو جو ہے رد کرنا جو ہے یہ جو ہے فالز ہے اس کو وصف کہا جاتا ہے علماء جو ہے ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ اوساف جو وصفی جو ہے رد ہوتا ہے وہ کرتے ہیں پھر کبھی کبھی جو ہے تقاضے کے اعتبار سے جو ہے تعین بھی ہوتا ہے ایک تو وصف بھی رد ہوتا ہے تعین وہ شخص جو اس فکر کا حامل ہے اس کا نام لے کے بھی جو ہے اس کو پروت ہوتا ہے بات اب سمجھ میں آ گئی دو طرح کے رض ہوتے ایک بالکل سری اور ایک فکر کا تو یہ جذرا نہیں ہے کہ جہمیہ ہے یا نہیں تو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اشکال کرتے ہیں یہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے افکار اور عقائد امت اسلامیہ کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں جو, جو سے بھی نام سے جو ہے وہ معروف ہو اور وہ قاعدہ بالکل مشہور ہے نا کہ مختلف ناموں سے جو ہے حقائق نہیں بدلتے نام ان کو کچھ بھی دے دے حقیقت حقیقت ہی رہتی کو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت دینے سے وہ اہل سنت والجماعت نہیں بدلتے نام کچھ بھی دے اپنے آپ کو حقائق ان کے بدلیں گے نہیں نام سے جو ہے حقائق نہیں بدلتے حقائق وہی رہتے تو جہمیا کا جو ہے اثر کے بعد جو ہے جو سب سے اہم نقطہ تھا یہ کتاب کے اندر وہ میرا سب سے پہلا نقطہ تھا اور وہ بھی جو ہے آج کی اردو زبان میں سب سے پہلی مرتبہ زندگی میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنا تو وہ میرے لیے تو سب مصیبت ایک ساتھ جمع ہو گئی گئیوں کے ساتھ تو بہرحال شیخ نے جو ماشاءاللہ جس طرح وضاحت کی میں ان کا جو ہے مشکور ہو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پورا خلاصت الکلام جو ہے خیر الکلامی ماق اللہ اور میں نے اپنی غلامی اردو سے اصل تک نثر لے کر مغرب تب آپ لوگوں کو سمجھایا شیخ نے بالکل خلاصہ دے دیا تو یہ وصف اور تعین یہ بات یاد رکھے وصف اور تعین جو ہوتا ہے اس طرح رد ہوتا ہے اور صنف کی کتب میں آپ دیکھیں گے کہ رد جو ہے ہمیشہ وصف کے طور پہ ہوتا ہے اس لیے کہ معتزلہ جیسا کوئی فرقہ ہے آپ نہیں لیکن گامدی والے کو دیکھیں گے فنان والے کو دیکھیں گے ان کے اندر بالکل احتجاج جو ہے بہت سی شکلوں میں جو ہے پایا جائے گا تو اصل مقصد ہے ہمیشہ وس کو رد کرنا اور تعین جب ضرورت کے تقاضے کے اعتبار سے جب ضرورت ہو تو یہ کرنا تو اس کو رد کرنا ایک بھائی نے سوال کیا کتابوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اب کوئی بھی کتاب نہ پڑھیں آپ نے کہا کہ علماء سے جو ہے علم جو ہے جو ہے لینا چاہیے تو اب کیا ہم ابن دیویا کی کتابیں پڑھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر کافی اردو کے اندر کتابیں تو ہم اب سب بند کر دیں تو میں نے کہا کہ اس کی وضاحت میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں آپ کو جو تاسیس اور تاثیر علم جو ہے نا وہ آپ صرف انما سے لے سکتے ہیں آپ کا جو فاؤنڈیشنل جو ہے نالج ہے وہ آپ کتابوں سے نہیں لے سکتے وہ جو چیز آپ کو جو ہے انما سے قرآن کے بارے میں مشہور ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ قرآن کے اقسام جو ہے موضوعات کے اعتبار سے تین ہیں توحید قصص المبیا جو دوسری قومی جو دوسرے قومیں جو تھے اور حلال الحرام پورے قرآن پورا قرآن جو ہے نا ان تینوں موضوع کے جو ہے جتنی بھی آیتیں ہیں ان تینوں موضوع سے جو ہے ان کا تعلقات قصص پھر جنت اور جہنم کے جو اوساف وغیرہ توحید اور احکام آیا الاحکام حلال حرام کے جو مسائل خرمت علیکم المیت ریبا تاریخ عمر نہیں تھے تو اس میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بالکل نہیں پڑھنا چاہیے جیسے کہ دیوبندی بندی باپ اب گمراہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا آپ قرآن کریں گے تو آپ گمرا ہو جائیں گے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ قصص اور توحید کا اعتبار ہے تو آپ قرآن کر سکتے ہیں بالکل واضح ہے وہ لسن قرآن جہاں تک کہ احکام اور یہ جو مسائل ہے تو ان مسائل میں جب آپ قرآن کریں گے تو کس کی طرف رو کریں گے اسی طرح آپ اپنے تاثیر آپ تاثیر ان میں جو اہم اہم کتابیں ہیں گرامر آپ نہ ہوا صرف اکیلے نہیں بن سکتے آپ کو جو ہے علما کی ضرورت اصول جو مبادل علم ہیں وہ سب آپ علماء سے پڑھیں اس کے بعد جب تبس کے اعتبار سے جو کتابیں ہیں پھر آپ اپنے مطالعہ کر سکیں گے لیکن ہمیشہ جو ہے علما کی نگرانی میں رہیں گے عبادت پڑھیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سمجھا ہے تو یہ ہے اعتدار کی رائے نہ بالکل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے علما سے الگ کر دینا اور نہ اپنے آپ کو بالکل اس طرح بند کر دینا کہ کوئی بھی چیز بغیر عالم عالم تو آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے نہیں رہ سکتا ہے وقت محدود ہے تو اعتدار کی رائے یہ ہے کہ تاثیر اور تحصیل علم عقیدے کی کتابیں وغیرہ یہ جو چیزیں جو ہے وہ سب علماء سے پڑھیں ہی اس کے بعد آپ اپنے علم میں زیادتی کرنے کے لیے جو ہے جب آپ کے پاس متاثر ہو گیا خود مطالعہ کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ جب کوئی مسئلے میں آپ کو جو ہے شک ہو تو اس وقت جو ہے آپ اہل علم کی طرف موجود ہو تو شیخ الامام امام اور رحمت اللہ علی نے جو ہے رائے کے بارے میں اصول دن میں جو ہے قیاس قیاس جو ہے وہ رائے کو کہتے ہیں اور سب سے پہلے قیاس کس نے کیا تھا ابلیس قیاس جو ہے نا قیاس کرنے والے جو ہے نا وہ ابلیس کی جو جماعت ہیں تو دین جو ہے نا وہ قیاس کا نام نہیں ہے بلکہ اتباع کتاب السنت جو ہے وہ دین ہے تو علماء جو ہے اہل علم وہ جو ہے قیاس کے مقابلے میں جو ہے اتباع سے استعمال کرتے ہیں اتباع کتاب السنت یہاں پر مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے امام بربہاری نے اہل بدت اور گمراہوں فرقوں کے منہج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ دین میں اپنی من مانی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ چیز میں نے ہندوستان میں بہت دیکھی ہے ہمارے یہاں بھی مروج ہے کہ کوئی زمانے میں جب میں ہندوستان میں تھا تو انگریزی زبان جاننا جو ہے بہت بڑی بات ہوتی تھی فخر سے جو ہے جو انگریزی جانتا تھا وہ بہت فخر کرتا تھا کہ میں انگریزی جانتا ہوں تو جس کے پاس تھوڑی کچھ تعلیم مثال کے طور پر انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے یا کہتے ہیں اکونومکس میں ڈگری کی ہوئی ہے تو وہ علامہ فہما ہے تو قرآن وہ کھولتے ہیں نا ایک آیت دیکھتے وہ کہتے اچھا جی میرے سب آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے اچھا آپ اس کے بارے میں کیا رہا ہے ابھی تک وہ جو ہے چلتا میرا آپ کون ہیں اوپین رکھتے آپ کون ہیں تو پھر رائس ایز اب چیزیں ہوتی ہے اچھا میری لڑائی میں اس میں تو کوئی نہیں میں دو ہفتے پہلے مکار گیا اور وہاں پہ جو پاکستانی عورت جدہ سے وزو کر رہی تھی اس نے اپنا پورا اتار دیا سب پورا ننگا تھا ہاتھ وغیرہ سب وزو کر رہی تھی آج ازمزم کے بنے ہیں تو مجھے جو ہے اس منظر کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی اس عورت کو میں نے جو ہے پتا نہیں اس کا شوہر بھی کہا تھا اس عورت کو جو ہے میں نے کہا السلام علیکم میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہاں حضور نہ کریں اس طرح نہ کریں باہر جا کے کریں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ تو آپ کون ہیں مجھے کہنے والے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں جو ہے نا آپ کا خیر میں آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہوں دیکھیے دین کے اندر جو ہے بہت سی رائے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں ننکت ہو ہوں تو دیکھیے یہ رائے کہ کوڑے جو ہے دورانے کا جو کہاں سے کہاں تک آدمی کو پہنچانا تو میں نے کہا کہ دین کے اندر کوڑے رائے نہیں دبار دبار جاہی پھر جو ہے میں نے کہا کہ یہ کام آپ میرے سامنے کریں گے میں یہی کرا رہوں گا ابھی جو ہے میں جا کے چھوٹتے کو بلاتا ہوں والے کو بلاتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے جو ہے اس بات سے جو ہے آز نہیں آئے تو پھر میں جو ہے نا کسی کو جا کے بلاتا ہوں کہ کوئی عورت آ کے آپ کو سمجھائے بٹھا کے یہ کام جو ہے آپ غلط کر تو یہ جو رائے ہے نا ان مائی اوپین ان یور اوپین آئی تھنک یو تھنک یہ جو ہے برباد انسان کی دن کو برباد کرنی چاہیے امام بر بہاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کر رہا کہ اپنی رائے اور قیاس سے مسائل گھنے لگے یعنی قیاس سے جو ہے وہ نئے نئے مسائل بنائے اور یہ تو بہت سے مسائل جو ہے قیاس جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ دو چیزوں میں ہیں عقیدے کے مسائل میں اور فقی مسائل میں یہاں جو امام البربہی رحمۃ اللہ علی کا جو قص ہے وہ مقصد ہے وہ ہے عقیدے میں جو ہے قیاس کرنا اس لیے کہ ان کی کتاب کا موضوع جو ہے وہ اصل سن الموضوع موضوع جو ہے وہ عقیدہ اور میں نے کل اپنی تقریر میں یہ بات احباب کو بتائی تھی کہ السل عبادات عبادات جو ہے اس کے اندر اصل جو ہے دلیل جو ہے قرآن سنت پر وہ مبنی ہے کہ کوئی بھی عبادت جو ہے بغیر دلیل کی جو ہے حرام اور عقیدے میں جو ہے اجماع اہل قیاس کرنا جو ہے بالکل حرام بالکل ہاں کوئی قیاس اور اشتہاد نہیں ہوتا عقیدے کے اندر سنت و جماعت کے نزدیک عقیدے کے اندر جو ہے قیاس اور اشتہاد جو ہے ممنوع ہے اس لیے کہ عقیدے کے مسائل جو ہے ان کا تعلق جو ہے امردہ سے ہے علم الغیب سے اب بریلویوں کا جو ہے تضاد دیکھیے ایک طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم الغیب کا دعویٰ کرتے ہیں دوسرے جو ہے وہ جو ہے عقیدے کے مسائل پر اتنا قیاس اتنا قیاس کرتے ہیں کہ قیاس کے پیر توڑ رہے تھے قیاس جو ہے عقید کے بعد میں شرائن ممنوع ہے حرام ہے اور جو لوگ عقیدے میں قیاس کرتے ہیں یہ اہل حرام سے ہے اور جن لوگوں کا عقیدہ جو ہے قیاس پر مبنی ہے تو یہ ان کے عقلی اوہام اور خرافات کو اپنے اراکین کو بنا کے جو ہے اس پر وہ قیاس کرتے ہیں یعنی قیاس کے جو اراکین ہیں ہوا خورفات اور اوہاں جی ہوا سے مراد خواہشات نفس ہے خواہشات نفس الحبا کہا جاتا ہے جو خواہشات نفس کے بندے ہوتے ہیں جی اس کی مثال جو ہے بالکل آپ سمجھ دیجئے کہ اور قیاس جو ہے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا ببا صلاح دیا پہلے انہوں نے قیاس کیا اور کہا کہ یہ جو ہے اسلام جو ہے یہ بدھ یہ جو ہے ہمارے شبہ ہے اللہ کے نسخ تو اور پیاس کے ساتھ ون پورا زن یعنی ان لوگوں کو یہ جو عقیدہ ہے جو قیاس وغیرہ کرتے ہیں ان کا پورا کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہیں گے ہاں گمان یعنی ان کا پورا دار و مدار جو ہے ظن اور قیاس ہوتے ہیں پہلے وہ قیاس کریں گے پہلے ظن کریں گے اس کے بعد وہ قیاس کریں گے کہ اچھا یہ اچھے لوگ تھے اللہ کے یہاں محبوب تھے گویا کہ ان کی جو ہے مغفرت ہو چکی ہے ہماری مغفرت نہیں ہوگی ہم گنہدار ہیں ان کے یہاں اللہ کے یہاں مقام ہیں تو گویا کہ وہ کی بات اللہ کے یہاں مانی جائے گی تو گویا کہ ہم ان کے جو ہے وہ آیا جائیں گے وہ ہمارے لیے شفا کریں گے یہ سب آوہان زن قیاس ملائکہ کو جو ہے یہ پسند کرتے ہیں یہ بلائے گا یہ سب زن کوئی علم نہیں زن کے مقابلے میں علم قیاس کے مقابلے میں جو ہے وہی ہے ان لوگوں کا جو طریقہ ہے تو یہ جو ہے سنت جو ہے یہ کفار مکہ کی ہے اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ علمی مباحث کے اندر جب بھی مناظرے ہوتے ہیں اگر عہل بدت کو آپ کو پہچاننا ہے تو آپ اس کو ایک منٹ میں پہچان لیں گے فوراً قیاس شروع کر دیں گے فلسفی پیسے وہ کہے گا آپ کو کیا اچھا آپ ایک آدمی مرتا ہے سعودیہ کے اندر دوسرا لندن کے اندر تیسرا جو ہے امریکہ کے اندر چوتھا جو ہے ہندوستان کے اندر اور فطو فرش کے آتے ہیں تو اس کو سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے تو یہاں بھی وہ جو ہے سوال جواب ہوتا ہے یہاں اس کا مطلب ایک افسوس رساج آئیے حاضر ہو جائے یہ قیاس قیاس کی تو <تص> اس طرح جو ہے وہ اپنا مسائل ثابت کرتا ہے شبہات لے آتے ہیں قیاس سے جو ہے کوئی مسئلہ اگر قیاس سے اگر عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہی کا کوئی فرق نہیں وہی جو ہے بے کام اور وہی سے مراد جو ہے و سنت اس طرح کے ان کی قیاس ہوتے ہیں اور اکثر مسائل میں اہل بدت کے ساتھ ہمارا جو بجرا ہے ان کے پاس جو ہے قیاس کی سوا کچھ نہیں قیاس کی سوا کے پاس کچھ نہیں امرام بربہانی رحمتہ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم اب بن اللہ بنتا اللہ کی قدیم اوقت دبا بھی آئیاتی. یہ ان کی جو ہے یا اللہ یا قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ ان کے اس اصول کی تائید میں ہے آراف کی جو آراف کی جو آیت ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹ لائے بعض علماء نے کہا ہے ہاں کہ یہ شر سے بھی بڑا بنا ہے اللہ کو جھوٹ بن گیا ٹھیک ہے نا تو میں نے اور یہ ایک قسم کی شر کی ہی ایک قسم تھی اس لیے کہ شریعت میں اندر جو ہے آپ کوئی جھوٹ بول کے جو ہے یہ کہہ رہے کہ اللہ نے اس طرح کا کیا اور نہ شریعت میں حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے مبند ہیں شارع تو جو ہے وہ اصل میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہے تو یہ جو ہے قیاس کے بارے میں یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں جو ہے قیاس پر بالکل بھوما اور فرقی مسائل کے اندر غلومات کے درمیان میں اختلاف ہے فرقیاس صحیح ہے یا غلط اور یہ ہمارا جو ہے فقہ کی پیسے جو ہے ابھی ہمارے جو ہے کیا موضوع نہیں ہے اس کے بعد جو ہے عنوان کے دور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام بروانی نے کہا آپ اس کا عنوان ہے کہ سنت کی حق ہے الامام البحری رحمۃ العلی فرماتے ہیں اور حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوتی ہے یا سنت یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت تین چیزیں انہوں نے ذکر کیا قرآن سنت اور الجماعت جماعت حق جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی وہی ہے اور سنت بھی جو ہے وہ وہی ہے رسول فخر حکمت اللہ اور سنت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہاں افعال تقریرات تقریرات اوساف القلقیہ خلقیہ یہ سنت کا نام کہ حدیث کے نزدیک اندراحی اور سنت اور حدیث جو ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہے سنت اور حدیث جو ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہے دو چیزیں نہیں صرف اس کے استعمال میں جو ہے فوارک ہے بدت کے مقابلے میں سنت کہا جاتا ہے ضعیف کے مقابلے میں حدیث کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ضعیف سنت ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے حدیث کے مقابلے میں بدت نہیں کہا جاتا سنت کہا جاتا اور دوسرے فوارک علماء نے جو بیان کیے ایسے اصل یہی ہے کہ سنت اور حدیث جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے رائے نزدیک سنت اور حدیث تو مختلف چیزیں ہیں اسلحی کے نزدیک کہ امین اسلحی جو ہے محمد علی خان کا جو ڈیڈی ہے جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ سنت اور حدیث میں جو ہے فوارق ہے لیکن اور صحیح ہوئی ہے جو عج نے کہا ہے کہ سنت اور حدیث میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے صرف اس جو ہے اعتبار سے جو ہے ان میں کچھ ہے ایمان اور اسلام کا جو ہے ان کا جو ہے اسلوب ہے کہ جب سنت کہیں گے تو حدیث بھی جو ہے مقصود ہوگی جب حدیث کہیں گے تو سنت بھی مقصود ہوگی یہ اشتما افطر کا اجتماع اور اس کے بارے میں جو سب سے بہترین جو لکھا ہے اور لکھا ہے ان لوگوں پر جو سنت اور حدیث کو جو ہے غلط صاحب الگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہے اگر اس لیے کہ اگر دیوبندیوں اور بریویوں نے سنت اور حدیث کو ایک کیل دیا تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اہلِ حدیث اور اہلِ سنت کو جو ہے وہ فرق مانے تو جس پہ وہ بے وقت نے مان گیا تو سمجھے کہ اس نے کہہ دیا کہ اہل حدیث کا اصل میں یہی ہے بن عیاز اور غصے سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل حدیث سے کو جمع تو علامہ عبد المنانی رحمۃ اللہ علیہ نے زبد المختلف علم مسترح کے اندر تقریباً دس صفحے کے اندر ایک زبردست رب دکھا ہے جس میں انہوں نے امین الاسلاحی اور جو دوسرے ہے یہ قیاس کرنے والے جنہوں نے حدیث اور سنت کے درمیان میں جو ہے فرق کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سال کرنے کی کوشش کی وہ دو الگ چیزیں ہیں اور انہوں نے زبردست رب دکھا ہے جو ہے نقلی اعتبار سے اور عقلی اعتباروں سے اللہ تعالیٰ جو ہے بخور عبد المنان پوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث کے جو ہے سب سے بڑے علماء کبار علما اسے تو ان کا انتقال ہو شیخ عبد المنان نور پوری گجرا پاکستان سے حافظ گوند الوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے سب سے بڑے شہر شیخ زبیر علی زئی کے شہر زبر علی کے استاذ شیخ زبیر علی کا نام سنا ہوگا شیخ عبد المنان کے استاذ تھے اور متفنن تھے متفنن کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم میں جو ہے وہ اللہ تھے تفسیر حدیث اصول عربی زبان اور ان کے ان کا جو ہے درجہ یہ تھا کہ جب انہوں نے انور شاہ کشمیری کی فیض الباری پر رد لکھا فیض الباری جو ہے وہ شرح سے ہی ہو شیخ شاد الحکل آدھنی سے جب میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے اس کے بالکل موافقت کی اتائ کی, کی بات بالکل سچی ہے صرف چار سو نہلتیاں نکالی انور شاہ کشمیری کی کتنی؟ نوا کی غلطیاں مسائل کی نہیں نہو کہتے ہیں نہو جو ہے عربی گرامر کا کہتے ہیں گرامر عربی عربی گرامر کی صرف جو چار سو گلتیاں نکالی کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ فیض الباری کے اندر جہاں تک وہ پہنچے تھے چار سو تک چار سو کے اوپر وہ پہنچ گئے تھے کتاب ویچار سے تو میں شائع ہوئی ہے تو سنت ہی حق ہے اور اس کے دلائل جو ہے وہ بالکل گزر گئے کہ وانزل نہ اور یہ بات بالکل واضح ہے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں سنت کا انکار کرتے ہیں سنت کو حق نہیں مانتے ہیں اور اس بات میں جو لوگ سنت کو حق اور حجت نہیں مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ابو ہلیرا فقی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ اخبار الاحاد میں سے ہے یعنی چور دروازے پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سنتوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس اعتبار سے جن لوگوں نے جتنے بھی شبہات سنت کے حق ہونے پر کیے ہیں جو اس مسلط کا جو ہے بانی مانا جاتا ہے جس نے لوگوں کے اندر یہ شب کو شبہات پھیلائے اور اس نے کتاب لکھی مقام حدیث کے نام سے اس میں اس نے یہ بالکل ثابت کرنے کی کوشش कोई کہ سنت جیسی کوئی چیز نہیں ہے یہ है کی ایک سازش ہے فارسی کے اجمیوں کی ایک سازش تو اس نے جو ہے کتاب لکھی اس کے جواب میں شیخ الشائف استاد ال اساتذہ المام حافظ گوند الرحمۃ اللہ علیہ نے دوا حدیث کی, کی ایک ہزار پانچ سو جنوں میں جو متبور ہے الحمد میں نے اس کتاب کو جو ہے کیا اور انٹرنیٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ کے لیے آپ ڈاؤن لوڈ کے لیے فری بھی نوام حدیث آپ جو ہے ہماری ویب سائٹ پر جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں مرکز سننا ڈاٹ کام جیل جی مرکز سننا لسٹ اس کی سپیلنگ آپ کو بہت پہ جو لکھوا دیں گے انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو جیت حمیس کے لیے جو ہے توام حنیس جو ہے وہ ایک زبردست مست اور مرضی ہے عرب محروم ہیں اس جواب سے حافظی رحمت اللہ علیہ نے ایسے دقیق دقیق استدال کیے ہیں شروع سے انہوں نے جو ہے حدیث کیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے وہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ کی گویا کہ ایک آدمی جب اس کتاب کو اٹھائے گا اس کو کوئی علم نہیں ہے کہ حدیث چیز کیا ہے اور ہر اشکال اور اعتراض کا جواب انہوں نے سنا دوسری کتاب جو حدیث کے لیے جو ہے پوری امت اسمت مسلما کے لیے جو ہے ایک مستر اور مرج مانی جاتی ہے وہ ہے علامہ عبد الرحمان کیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آئنائے پر ریزیت تقریباً سات سو آٹھ سو صدی کی وہ اتنی بڑی کتاب ہے اور میں مشاہر سے درخواست کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ دورے تو کرتے ہیں کہ کچھ اردو کتابیں بھی جو ہمارے علماء نے جو لکھی ہیں اس کی ترخیض کر کے جو ہے یہاں کے طلبا کو پڑھایا جائے صرف اچھی سنت پر سنت کے لفا یہ ہوں گے دوسری کتاب علامہ عبد الرحمان کے جو بہت الحے حدیث کی جماعت کے بہت بڑے عالت جی نام کیا محمد یہ محمد غندلوی دوام حدیث مقام حدیث کے جواب معلوم ہے وہ دام نہیں جو آپ کام کے لیے جاتا ہے تمام جو ہے کہ حدیث جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس نے دکھا کہ حدیث کا مقام کیا ہے حافظ آپ اس گھر میں کہا کہ حدیث جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جیسے حدیث پر ابھی خود سے اونچے تحدیث یہی بھی تیسری کتاب ہے میں آپ کو ذکر کرنے والا تھا کہ تیسری کتاب جو ہے جو سنت کے حق ہونے پر جو ہے وہ زبردست اور دلیل ہے وہ جو وہ بھی اردو کتاب میں لکھی گیا اور اس میں ایک خاصیت اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ حدیث مولانا محمد اسماعی سلفی نے ایک ٹیبل بنایا رہا ہے اور اس میں جتنے بھی ہی فرقے ہیں سے دیوبندیوں پرویوں سے لے کے سب کے جو ہے انہوں نے نقشے بتایا کہ کون کتنی اعتبار سے جو ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے طبقات یہ کتاب مجیت حدیث شیخ الدیث مولانا محمد اسماعی صلفی جس کا عربی میں ترجمہ ڈاکٹر مقتل مبتلا حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ وکیل وہ کتاب عربی دنیا میں پہنچ چکی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں تھی جس عربی نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے کہ شیخ ہے کہیث مولانا محمد اسماعی صلیفی رحمۃ اللہ علیہ کا استماعت اور طریقہ انداز اتنا پروس اور زبردست خجیتِ حدیث کیا بولنا شاید ٹھیک ہے ٹھیک ہے کجیت حدیث اور جہاں تک عقلی مباحث کا سلسلہ ہے یہ ریشنل آرگومنٹس جو آپ کے سامنے آ کے لگیں گے ایسی ایسی باتیں بتائیں گے ابو ہریرا تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے چوبیس گھنٹے اگر دیکھتے یہ سب اسابات یہ کرتے ہیں تو اتنے حدیثیں وہ بیان کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ رہتے تھے یہ سب ان کے جو ہے اشکال اور اعتراضات ہیں اگر ان سب اشکال اور اعتراضات کے جواب بڑے ٹھوس اور علمی انداز سے اور مناظر کے انداز سے اگر آپ جو منکر حدیث ہیں ان کا مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر ہے کہ شیخ الاسلام ابو الرفا ثناء اللہ امرت سری رحمۃ اللہ علی کی جتنی بھی کتابیں انہوں نے منکر حدیث کے بارے میں لکھی ہے ایک ہے ان کی کتاب دلیل الف القان بہل صرف جو ہے من کے حدیث پر جو ہے قرآن کی آیتوں سے رت لکھا ہے کہ تم قرآن کو ہی مانتے ہیں تو میں قرآن سے اور کوئی چیز نہیں کرتا دلیل الفرقان بھی اہل فرقان عمومی طور پہ آپ جو ہے نا شیخ الاسلام ابو الوفا سنا والا امرت سریف جو ہماری جماعت کے اور اہل حدیثوں کے جو ہے مناظر اور شیر پنجاب مانے جاتے تھے جب وہ مرزا کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ٹیچی آ کے وہی لے کے آتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ مناظرہ مت کرو ٹیچی جانتے ہیں نا ٹیچی جو ہے وہ جو جبری علیہ السلام جو ہے وہی جو ہے امین تھے نا وہی لے کے وہ آتے تھے تو مزاج کے پاس جو ہے جبری نہیں آتی تھی ٹیچی آتا تھا اس کا نام تیچی تھا اور شیخ الاسلام ابو ابوالفا والا امرت سری کہتے ہیں ایک جملے کے اندر کے دلائل النبوت کے جو ہے امکانیات جو ہے وہ صرف تین ہیں یا تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ سچا ہے یعنی اس کا دعویٰ جو ہے وہ سچا ہوگا یا اس کا دعویٰ جو ہے وہ کسی دنیاوی اغراض کے لیے ہوگا یا تو وہ پاگل ہوگا چونتے دیکھتے جو شخص بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کا اس کے اوپر ہونا ہے دلائل النبوہ کے انہوں نے جو ہے اصول بتا دی جس کو اسبر و تقسیم کہا جاتا ہے کہ کوئی چوتھا جو ہے احتمال نہیں ہو سکتا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا نبی ہے یا تو وہ مجنون ہے یا تو وہ دنیاوی اغراز یا تو وہ سچا ہے جی ہاں تو دو ہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ اصول ہے اصول بیان کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی انگریز کو دعوت دینے کے لیے جائیں گے کوئی غیر مسلم کو تو پہلے آپ کو اس کو بتانا پڑے گا نا کہ تین احتمالات ہیں پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے کرنے کے لیے سلا عمل رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے پاپ باپ پاپ، پاپ، پانچ باپ باندھے اور ہر باپ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علام سچے یہ جو ہے ابو الفاص الحمد اللہ رحمۃ اللہ ان کی تفصیل سرائیں خریدیے ان کا مقدمہ بولے پھر دیکھیے کہ یہ جو ڈھونگی رنگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس کتنا علم ہے اور اصل علم رہے کتابوں کے پیٹ کے درمیان میں جو ہے موجود ہے لیکن کوئی اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بحث کرنی ہو قادیانیوں کے ساتھ بحث کرنی ہو تو کس طرح وہ لکھتے ہیں ان کی قلم کے اندر جو زور ہے ہے. شاید کسی اور کی کے اندر جو ہے ایسا دکھائیں گے یہ اسی دور کے ہے انیس کے جو ارلی جو ہے نا اسی دور کے انگریز کے دور یہ سب انگریز کے دور کے ہیں بدین سنگھی کہتے ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیت بریلویت اور پرویزیت جو ہے اپنے آپ کو انگریز کے پہلے دور سے پہلے ثابت کرتے ہوں کے لیے تیار دو بات بتائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری مطلب وہاں ہے دوسری بات آپ نے یہ بتائی کی تو بار جو, hey, Jami, جو مطلب ہے یہ پرویزی یہاں سے جو ہے یہ پانی ہے ان لوگوں کا بیاس والوں کا ایک منٹ میں آپ کو بتاؤ آپ نے جہمیوں کے سترہ اسباب میں سے ایک سبب پران کے وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ چیز ان کے اندر موجود تھی پرویز نے سبب کو جو کی شکل دی گئے تو وہ چیز جو ہے وہ لوگوں کو پائی جاتی تھی اس نے اس کو ایک مستقل طور پہ ایک اصول کو لے کے اس کو ایک پورا فرقہ بنایا موجود ہے, موجود ہے. موجود ہوں گے بھی لے ان کا آپریشن کر کے اس کے بعد جو ہے تو بات واضح ہو گئی تو ان کتابوں کا جو ہے آپ مطالعہ کریں جو ہے اپنے ایمان کی تازگی کرے اور دیکھے کہ ہمارے گولگاؤں نے جو ہے کیا خدمتیں کی اور شیخ رئیس نبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ نجدیوں کے حق میں آئی اور محمد الرسول اللہ جو ہے وہ الحدیثوں کے حق میں آئی توحید اتباع جو ہے وہ الحدیث کے حق میں آئی اور توحید العحیہ جو ہے وہ نجدیوں کے حق میں آئی مفتی محمد رئیس نبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین کی خدمت اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے مندر کو چنتا ہے توحید العبادہ تو سمجھتے ہیں نا کل جو درس میں حاضر تھے توحید العبادت اللہ کے لیے صرف عبادہ کرنا اللہ کی عبادت کرنا وحدہ خلا شریف یہ جو ہے اس توحید کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلانے اور اس کے دفاع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد عبد الوہاب کو جو ہے چنا تو پورے عربستان کے اندر یہی چیز بھی اسی چیزوں پر چل ہندوستان کے اندر رفین عام بل جب یہ سن تھے یعنی محمد الرسول اللہ کا جو حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں آیا لا الہ الا اللہ کا حصہ جو ہے وہ نشٹ بھی گیا سمجھے یا نہیں سمجھے ٹھیک ہے نا کہ حمایت المصطفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے ہاتھ میں آیا رات دن انہوں نے جو ہے لوگوں کو کہا کہ اگر امام العظم ہے تو وہ کون ہے محمد اگر آپ اگر اپنے آپ کو کچھ کہنا ہے تو المحمدی کہنا ہے کسی اور کا نام کسی اور کی طرف ہماری نسبت ہم نہیں کریں گے کہ سنتوں کے لیے علماء کو جو ہے مارا گیا پیٹا گیا قتل کر دیا گیا چھوٹی چھوٹی سنتوں کو مولانا حسین بطالوی رحمۃ اللہ علیہ نظیر حسین دہلوی سے جو ہے حدیث پڑھ کے جو ہے لاہور جاتے ہیں لاہور جا کے جو ہے آٹھ رکات سنت جو ہے تراوی بناتے ہیں پورے لاہور میں شور مچ جاتا ہے کہ کوئی نظیر حسین دہلوی کا شاگرد آیا ہے بیس رکعت سے اس نے آٹھ رکھا تراوی شروع کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں ان کی دفاع کرنے میں پوری انفیت ان کی طرف ایک طرف اور حسین پٹالوی ایک طرف کہا کہ اب کچھ بھی ہو اس وقت سے لے کر آج تک لاہور کے اندر جو ہے تراوی جو ہے این حدیثوں کے مساجدوں کے اندر این حدیثوں کے طبقات کے اندر لاہور کے شہر کے اندر جو ہے مولانا حسین پٹالوی نے جو ہے آٹھ رقعات کا احیاء کیا نا خیر کے فائدہ سنت مشہور ہے نا جانتے ہیں اس کا عجب اور جو اس پر عمل کرے گا جو ہے ان کا بھی اجب جو ہے اس شخص کو ملے گا تو یہ ہے کہ جو سنت کا یہ موضوع سنت پر حق ہے یہ جو امام بر بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے یہ کس کے حق میں آیا اس کا حق کس نے ادا کیا دو سو تین سال سے کون اس کا حق ادا کر رہا ہے ابھی تک بھی کر رہے ہیں کون ہے وہ بر صحیح کی ہند بدل ہند کی علماء علما ہے اس کے بعد ہم بر بہاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے خود کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس چیز تک محدود رکھا جس پر آپ کے صحابہ کا اجتماع و اتفاق ہوا وہ تمام اہل بدت پر کامیاب ہو گیا اس لیے اپنے بدن کو آرام اس اس نے اپنے بدن کو آرام دیا اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا انشاءاللہ تعالی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی ان قریب میری امت جو ہے فرقوں میں جو ہے بچ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت یعنی واضح کر دیا کہ ان میں نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف روایتیں آئی ہیں اس راہ پر چلنے والے ہوں گے جس پر آج کے دن میں اور میرا میرے صحاب ہیں یہی خلف یہی شفا اور بیان ہے اور واضح امر اور روشن مینارا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو تعمق گہرائی میں جانے سے بچاؤ اور اپنے آپ کو تشدد سے بچاؤ اور اپنے آپ پر اس پرانے دین کو لازم کر لو اس کے بعد جو ہے یہ جو منہجی پوائنٹ ہے اور منہج جو ہے بہت اہم ہے جی کہ یہ حدیث کا قول ہے مرکو حدیث نہیں ہے اسے اب مصنف عبد اللہ ذاق نے بیان کیا ہے جزاک اللہ خیر لیکن دوسری روایت سے جو ہے وہ ثابت ہے ٹھیک ہے یہ جو حدیث الفطلاف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مرفوع ہے جی ما؟ أنا اليوم کے ساتھ یہاں جی؟ جی؟ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ال سنت کی ایک خاص انتیازی بات کی تعریف دے رہے ہیں کہ جو کوئی علم و عمل میں اپنے آپ کو کتاب و سنت تک ہی محدود رکھے اور متقدمین میں اہل ایمان صحابہ کرام کے منہج اور فہم کو اپنے اوپر لازم کر لے یعنی قرآن و سنت کی دلائل ہی پیش کرے تو اس کی حجت دلیل خوب مضبوط ہے اور ایسا انسان اپنے فریق کے مخالف پر کامیاب بھی پا لے تو آپ جب بھی کوئی انسان جب بھی کوئی سنی سلفی محمدی کسی کے ساتھ بحث کریں کسی کے ساتھ اگر کوئی بات ہو پہل بیدت یا کسی کے بھی ساتھ سب سے پہلی چیز آپ ان کو یہی کہیں گے کہ آپ اپنے اصول بیان کریں اصول کیا ہے آپ کے ہمارا اصول ہے قرآن سنت اجما اور اجماعی صحابہ اس کے بغیر جو ہے بات اور جب دلیل پیش کریں تو صرف قرآن اور سنت کے دلائی پیش کریں اور آسا الصحابہ اور سرف صاحب جی جن بھائیوں کی گاڑی سامنے بیچ والے روڈ پر بیچ والی پارکنگ میں کھڑی ہے لداس سینٹر کے سامنے یا اس طرف جو ہے بیچ والے راستے میں وہ ہٹالے جانو پارکنگ لگا اور اکثر اس والے دیتے رہتے ہیں وہ وہاں سے ہٹا لے کہیں دوسری جگہ لگا جی یعنی قرآن و سنت کی دلائل ہی پیش کرے تو اس کی حجت جو ہے دلیل جو ہے وہ خوب اور مضبوط ہو اور ایسا انسان اپنے فریق کے مخالف پر کامیابی پا لے گی اگر وہ قرآن اور حدیث سے جو ہے بحث مناظرہ مجادلہ کرے اور حق اسی کے ساتھ ہوگا اگر مخالفت کی تعداد میں بہت یعنی بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو مخالفت میں جو لوگ ہو ان کی تعداد بہت زیادہ کیوں ہی نہ ہو ہی سرف السالحین کا طریقہ کار تھا کہ اپنے فریق کے مخالف پر قرآن و سنت سے حجت قائم کر دیتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا یہ فلسفی جو بحثیں ہوتی ہے اور یہ ہیوار جو ہوتے ہیں کمپیریٹو ہیوار جو ہوتے ہیں یہ سرف السالین کا طریقہ نہیں ہے یہ جو ہے نا ہیوار جو ہوتے ہیں وہ نت مشیقوں کو جو بھائی کہا جاتا ہے بردر کہا جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ ہے اے جماعت کا طریقہ نہیں اور صرف صالحی کا جو طریقہ تھا جب وہ بحث مناظرہ مجا کرتے تھے تو وہ قرآن و سنت کو جو ہے پوچھتے اصل یہ اصولی طور پہ اور اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھتے تھے کہ فلسفہ کلام اور منطق کی باتیں پیش کریں اور جو شخص فلسفہ منطق اور اس جیسی پیسوں میں پڑتا ہے تو وہ اپنے من کو جو ہے برباد کر دیتا ہے اور مصنف نے یہ کہا کہ جو شخص اس طرح جس طرح سرف السالین نے قرآن و سنت سے جو ہے حجت قائم کی تو اس نے اپنے بدن کو آرام دیا اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا اس سے کیا براد اس سے مراد یہ ہے کہ خواہ مخواہ کی بدعات کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف نہیں تھی اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اسے کہ سنت پر عمل کر کے اپنے بدن کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا یہ جو ہے برکت ہے سنت پر عمل کرنے کی اپنے بدن کو جو ہے رات دی اور اس سے آرام پہنچایا اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا اس میں بدات اور شرک کو داخل نہیں کیا تو یہ جو ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے جو ہے یہ بات کو بالکل وضاحت کر دی کہ ہمارے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو اگر سمجھنا ہے تو وہ فهم صرف صارحین کو سمجھنا ہے اور اگر دعوتی کام ہم کو کرنے ہیں تو وہ نہ اپنانا ن... اپنا ہے اور اس طریقے سے جو ہے کرنا ہے جس طرح سلف السالحین نہیں رہتا اور اگر مناظرہ اور مجادلہ اور بحث کی جو ہے نوبت آئیں تو اس وقت بھی جو ہے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو سلف السالحین کا تھا قرآن سنت جو ہے کی حجت کو کھائے اس لیے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے تو تین اہم چیزیں ہوتی ہیں برحان پر حکچہ انتفا شبحال یہ جو ہے اہم اصولوں میں سے ہے جب کسی کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں جو ہے آپ کا رکن جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں سب سے پہلا تو جو ہے اور برحان کو قائم کرنے. یہ تو سب جانتے اجت کام کرنا عبداللہ اللہ عباس نے جو ہے خوالج کے ساتھ مناظرہ کیا تھا نا اجت ان پر قائم کی لیکن اجت قائم کرنے کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو ہے اظہار ان کے جو دلائل ہیں خواند کے دلائل تھے نا اِن ان کو جو ہے اس کا اضارہ کرنا ان کے جوابات دینا تیسرے نمبر پر انتفاق شبہ کہ جو شبہات ان دلائی کی وجہ سے جو آئے ان شبہات کو جو ہے اس کو جو ہے بالکل جو ہے مٹا دینا اور اس اصول سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعوتی دعوت کے جو طریقے اور جو اصول ہے نا وہ بدلتے نہیں اور جو لوگ ٹائی سوٹ پینٹ کے جو ہے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف, صرف کے منج پر ہے واضح ہے بالکل واضح کہتا ہوں میں بغیر کسی لچک کے حقیقت ہے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ دعوت ہی نہیں کر سکتا پرانے دشے اداری ہوتی جس کے پاس چیز نہیں ہوتی وہ کیا دے گا علم جو ہے پہلے نمبر ہے دوسرا یہ ہے کہ خود کا عقیدہ نہیں ہے اور دوسرے کے عقیدوں کو جو ہے سیدھا کرنے کے لیے جانا اور میں کہتا ہوں کہ وجہ ال ان میں اور جماعت و تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی جا وہ بھی جائے ان کے پاس بھی علم نہیں ان کے پاس بھی علم نہیں بلکہ یہ بعض تو جو ہے جماعت و تبلیغ سے بھی بدتر ہے اس لیے کہ لوگوں کو جو ہے علماء سے متنفر کرتے ہیں نا اور علماء کی جو ہے کرسیوں پہ بیچ جاتے ہیں اور فتوا دیتے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور قول ہے نا کہ جس چیز سے جو ہے اصلاح امت کی جو ہے اصلاح ہو سکتی ہے اگر وہ پرانے زمانے کی چیزوں سے جو اس کی اصلاح ہوتی تھی وہ اسی، اس زمانے میں بھی اسی چیز سے ہو سکتا ہے ابھی پتہ نہیں اس کو میں نے اور تمہیں کس طرح ہو؟ کیا کہیں گے شیخ اس کو اگلے لوگوں کی جس چیز کے ذریعے سے اصلاح ہوئی اسی چیز کے ذریعے سے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح ہوگی پہلے لوگوں کی اصلاح کس سے ہوئی کتاب سنت سے بعد والے لوگوں کی اصلاح کس سے ہوگی اسی کتاب سنت سے ہوگی لئی اسلوحافل امتی اللہ بھی اول اس سے دو بات ثابت ہوتی ہے امام مالک کی یہ اصول سے جو ہے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ چودہ سو سال پہلا پہلے والا جو دین تھا وہ بھی وہی دین رہے گا آج بھی ہے اور کل بھی دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عرب میں کیوں نہ ہو امریکہ کی زمین پہ کیوں نہ ہو ہندوستان کی جو ہے ترتی پہ کیوں نہ ہو وہاں پہ بھی وہی دین ہوگا جو عربستان والا ہے اور عربستان کے اندر بھی وہی دین ہوگا جو وہاں پر یعنی مطلب یہ کہ دین جو ہے بالکل یونیورسل ہے اور جو شخص ابھی یہ المغرب اور یہ القوتر والے جو یوروپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چینج کی ضرورت ہے مونرائزیشن کی ضرورت ہے فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے یہ جو ہے ریگستان والے یہ تیزت والا جو دعوی ہے یہاں کے جو مشائق مدینہ کے اندر وہ نہیں جانتے کہ امریکہ اور انگلنٹ کے اندر کیا ہو اور اس کی سب سے اکبر ترین محمد عبد الرحاب نشلی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام کی دعوت ہے کہ ہزار سال کے بعد وہی دعوت جس دعوت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اربستان کو انہوں نے اسی دعوت سے جو ہے باق کیا ایک ہزار سال کے بعد اور اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تینیا نے جو ہے آٹھویں صدی کے اندر تو یہ شبح جو لیا جاتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو ہے احکام کچھ بدلنے چاہیے یعنی امریکہ کے اندر ہندوستان کے اندر ہاں فلیکسیبلٹی آنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ پرت ہے یہ اس وقت پر رت ہے اور فہمسل غصہ نے کے بغیر یہ آپ سمجھ لیں کہ صرف قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے فہمسل غصہ نے کا منج کا جو ہے کافی نہیں ہے بلکہ اپنے دعوت کا جو طریقہ ہے نا وہ بھی فہمسل غصہ نے کے طریقے پر ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کا علم کی جو زکات ہے نا وہ آپ کی دعوت ہے علم العمل کے بعد آپ کا جو دعوت کا جو نمبر آتا ہے وہ جو ہے وہی اس کی زکات اس کو کہا جاتی ہے کہ اپنے علم کی زکات دیجیے تو وہ زکات جو ہے نا وہی علم سے نکالی جائے گی جو وہی والا علم ہوگا الا یہ کہ آپ کسی اور سے جو ہے چوری کر کے کسی اور جگہ سے اپنی زکات نکال رہے تو پھر آپ کی زکاتی یہ, یہ جو اپر والی جگہ زکات ہے جو ٹائی سوپر والی زکات जिन्होंने जाके जगह जगह पर जो है दावा सेटर खोल दिए हैं मस्जिदों से जो है दूर हो रहे हैं ठीक है ना और नेशन ऑफ इस्लाम की तरह उनकी शक्लें बन रही है जानते हैं ना नेशन ऑफ इस्लाम येदायशूट ये पहनने वाले जो है ये असल में जो है यह स्टाइल जो है यह नेशन ऑफ इस्लाम है या कोई अपने आप को अमिता बचत का दा, का अमिता बचत का بچن پہنتا ہے تو میں کیوں نہیں پہن سکتا یہ اس کی رائے جی میں نے کہا کہ کسی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ ای اس طرح کے کی سوٹ کیوں پہنتے انہوں نے بھی تو بچن پہن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پہن سکتا میں گاہک خامی نہ پوچھ نے کسی نے مجھے روایت کی ایک روایت ہے اور جس آدمی نے جو یہ روایت کی ہے انشاءاللہ وہ جو ہے سنشاعر. جو ہے ہوشیار جو ہے اشارے سے سمجھ جاتا ہے اللہ بھی اب بھی شار اب جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بالکل وضاحت کے بعد وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دین اتی دین اتی ہے اتیق کا کیا مطلب ہے پرانا دن دیکھیں ان کا لفظ دیکھیے پرانا دن اور یوروپ والے کیا چاہ رہے ہیں فلیکسیبلٹی چاہ رہے ہیں سنیف رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ دین عتیق پرانا دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت عثمان کے قتل کے وقت تک تھا آپ کا قتل ہونا پہلی پہلی فرقہ بندی اور پہلا اختلاف تھا اس کے بعد امت آپس میں لڑ پڑی اور فرقوں میں بٹ گئے اور خواہشات اور تما کی پیروی کرنے لگی اور دنیا کی طرف مائع ہو گئے ہو گئے کسی ایک کے لیے اس کی ایجاد کردہ بدت کی رخصت نہیں ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کے کرام ربی اللہ تعالیٰ عمل نہ تھے یا کوئی انسان اپنے سے پہلے کی ایجاد کردہ بدت کی طرف دعوت دیتا ہو وہ ایسے ہی ہے جسے وہ خود بدت ایجاد کرنے والا جس نے بدت کے متعلق ایسے گمان رکھا یا ایسے کہا کہ حقیقت میں اس نے سنت کو رد کیا اور اس نے حق اور جماعت کے خلاف کیا اور بدت کو مباح جانا ایسا انسان امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ ہو جائے اس پر جو ہے کچھ اصول جو ہے مصنف رحمۃ اللہ یہاں پہ یہ بتایا کہ اول کے معنی میں کہا گیا ہے اطیک سے مراد دیا گیا ہے اصلی اور اول جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ انگلش میں جنالوجی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے دا. یہ دین ہے اصل دین ہے اصل دوسرا اصول امت ساری ایک ہی دین پر متفق اور قائم تھی اور ان کا اجماع اور تھا ان کا اصول ایک ہی تھا اور ان کی جماعت ایک ہی تھی یہاں تک کہ امیر عثمان عفان رحمت اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت جی رضی اللہ عثمان رضی اللہ عنہ کی مضلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حالات سازگامہ رہے اور امت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکی خصوصی طور پر خوارج اور شیعہ کے ظہور سے امت بن گئی اس لحاظ سے حضرت عثمان کا قتل امت میں اختراق کے لیے پہلی عید ثابت ہوا تو یہ جو ہے دوسری بات موسن فراہم امام اکبر بہاری رحمۃ اللہ نے دوسرا اصول بتایا کہ دین قدیم اور جس منہج پر وہ قائم تھا وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل تک جو ہے پوری امت جو ہے ایک ہی اصول ایک ہی جماعت اور ایک ہی منچ پر قائم اس کے بعد اس کے اختلاف کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان کی وجہ سے دو بڑے فرقے کا جو ہے ظہور ظاہری طور پر آیا خوارج اور روافت شیعہ اگر آپ ان کو کہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور شیعہ ان کو ہم روافتی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا سے کب ان کا تذکیا کر رہے ہیں توسیع توسیع دے ہیںفی ہی کاح اور شیعہ تشید اور رف میں شیخ جو ہے ہمارے سینئر ہے وہ جانے کے جر و تعدیل میں بھی فرق ہے نا تو جر و تعدیل کے اصولوں میں بھی کسی کو اگر کسی نے کہا کہ اس کے اندر تشید تھا تو اس سے مراد وہ تشیو نہیں ہے جو ہم مراد دیتے ہیں جب انہوں نے اس کے بارے میں رفت کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ نہیں تشیو نہیں ہے جو تو آپ ان کو جو ہے رافدی کے جو اس کا ان کا جو اصل نام رابطی کا مانا رفت کیا شہر انکار کرنا انکار مختصر طور پر کہ ان کو اہل حقد اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے امام حین العابدین حضرت حسین اللہ تعالی عنہوں کے پوتے جو ہیں ان سے ان لوگوں نے کہا اہل تشیعوں نے کہ آپ جو ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے یا ابو بکر و عمر عثمانہ سے براعت کا اظہار کریں جی تو انہوں نے انکار کر دیا تو انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے اسی سے مطلب کہ ان لوگوں نے جو ہے اسی سے ان لوگوں کو جو ہے پھر انہوں نے مطلب کہ زیر العابدین رحمت اللہ علیہ کا کو مطلب ان کا تعلق چھوڑ دیا ہے اور اسے ان کا انکار کر دیا ہے تو جس کی وجہ سے ان کو احلو ففظ کہا جاتا ہے یعنی انکار کرنے والے اس میں کیا ہے اس میں جرخ ہے ان کے لیے شیخ نے بتایا کہ اس میں ان کے اوپر جر ہے کہ جن کو یہ امام مانتے انہوں نے ہی خود ان کا جو ہے انکار کیا اور بائی کاٹ دیا اور تشیعوں میں کیا ہے ان کے لیے تعدیل ہے تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے ان کا تجکیہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے ہیں ان کے پارٹی کے ہیں جی. جی. تو یہ جو ہے اختلاف تو اگر کوئی سوال یہ کرے کہ اختلاف کی تاریخ اختلاف جو ہے امت مسلمہ کے اندر کب سے شروع ہوا تو ہم یہی کہیں گے کہ حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت سے اس سے پہلے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت سے کہ خوارج اور رافتیوں کا جو ہے اظہار ہوا اور اس کے بعد اس زمانے سے لے کر آج تک جو ہے امت مسلمہ میں جو ہے تفرقہ بازی جو ہے وہ بڑھتی گئی کم ہوتی گئی بڑھتی گئی کم ہوتی گئی تیرہ مجھے ٹھیک ہے جو کیا سوال ہے آپ کا نقصان تو سب سے ہوا نا فساد جو ہے جو ہے سب سے ہوا دونوں کا نحج ایک ہی تھا نا اسلام کو مٹانا اور دونوں کا منج ایک ہی تھا نا خروج کرنا اللہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو رافدی کہا اور یہ جو ہے خوارج ہوئے بغاوت ہی جو ہے اصل مقصد ان کا یہی تھا اور ان کو ابارنے والے جو ہے زنا دکھار منافقین تھے اور یہودی تھے رفت کی جو اصل ہے رافضیت کی جو اصل ہے وہ عبداللہ ابن صبار جو یمنی کا جو ہے یہودی تھا یہ جو ہے ان کا جو ہے باپ ہے اور اس نے جو ہے رفت کی جو ہے رافضیت کی جو ہے بنیاد اس نے رکھی یہ تو نقصان تو جو ہے ہر اعتبار سے جو ہے ہر ہر لحاظ سے ہر وقت کے اعتبار سے ان کا نقصان اس وقت انہوں نے نقصان کیا اور اس وقت انہوں نے نقصان کیا جی تو اس اعتبار سے جو ہے اگر آپ کے دین کے اندر جھوٹ بولنا جو ہے عبادت ہے تو پھر آپ کا آپ جو ہے جو سنی ہے وہ کیسے پہچان دے گا کہ یہ میرا جو ہے دوست ہے یا میرا دشمن ہے یہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اس ماہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت تک کو دین حدیق کہا گیا ہے اور حالانکہ حضرت <tak> عمر <tak> فاروق <tak> رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کے بارے میں یہ حدیث جو مشہور ہے کہ ایک بند دروازہ ہے توڑا جائے گا جب وہ توڑا جائے گا تو یہ ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ فتنے کو بند کر کے رکھنا جب وہ دروازہ ٹوٹا تب فتنہ فتنا آگے بڑھانا تو وہ فتنے کی شروعات تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت جو ہے وہ فتنے کی شروعات تھی. اس کے بعد آ کے تشدد اور اختلاف کی نوبت نہیں آئی ان کے بعد سب صحابہ متفق تھے امت مسلمہ ابو اللہ مجوسی جو ہے وہ کافی کافی تھا یا نہیں ٹھیک ہے نا اس سے یعنی عمر بن خطاب کی شہادت سے جو ہے وہ دروازہ کھل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فتنہ داخل ہونے والا ہے جو رکاوت تھی وہ رکاوٹ ہٹ گئی اس کے بعد جب عثمان ابن افان خلیفہ بنے تب تک بھی جو ہے وہ ابھی تک وہ جو دروازہ ایک دروازہ کھلا ہے اب کون سے وقت میں کون داخل ہونے والا آپ نے جب دروازہ کھل گیا پہلے دروازہ بند تھا تو وہ جو دروازہ جب کھل گیا تو وہ دروازے کے اندر اس وقت وہ فتنا داخل ہوا جب عثمان عفغان کی جو ہے شہادت اور خواہش جو ہے جب وہ لگا تو اس وقت تک صحابہ اصول اور امت مسلمہ جو ہے وہ ایک متفق تھی دو جماعتیں نہیں تھی یعنی ایک اہم جماعت اور ان کے جو ہے خلاف کو جو ہے سازش نہیں تھی بات جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ حنفی نہیں ہوں گے جس طرح وہ ہیں ٹھیک ہے نا دین عتیق سے مراد جو وہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علی فقائے محمدی جس کے الحمدللہ ہم اتباع کرتے ہیں حضرت مختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ تو ایک صندوق ہوگا اور اس صندوق کو کھولا جائے گا اور اس میں چار مذاہب کے جو اختلاف ہوں گے عیسا علیہ السلام سب کو مٹائیں گے اور پھر اعلان کریں گے کہ میں ہم ہوں ٹھیک ہے جی نبیوں کو بھی انہوں نے ہینفی بنایا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے آج پر یہی پہ توقف کرتے ہیں ان شاء اللہ جو ہے کب ہوتا ٹھیک ہے